شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور طلاق تحرین یہ صورتیں سورہ حدیث کے مضمون اوال یعنی انفاق فی سبھی لاف متفر ہیں سمجھ رہے جی وہ جہاد پہ متفر تھیں پہلے بتایا تھا نا آ یہ انفاق متفر ہے صورت حدیث رب دوم صاحب میں صحم بشارت خاتم الانبیاء سی ہے صورت میں بے ساتھ حضرت کی ہے خلاصہ سورج جمعہ عموم بے ساتھ خاتم الانبیاء بیاہ نمبر دو مقزبین وصالت شکوا نمبر تین تزہید دنیا و تحریب اللہ اچھا جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب ہو لاہ ما فسماوات ما عظمت خداوندی بندی جی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں الملک القدوس اوصاف خداوندی یہ اوصاف خداوندی بندی او دلائل بن جاتے ہیں عظمت خداوندی کے لیے توحید کے لیے الملک بادشاہ ہے القدوس کیا ہے پاک ہے ایبوں سے بھی پڑھا نہیں تھا ہر عیب سے آپ کا العزیز غالب ہیں یہ صفت جلالی ہے الحکیم حکمت والے ہیں صفت جمالی یہ کتنی سفتیں آ گئیں تھیں جی؟ شاہ بادشاہ ہیں یہ صفت ثبوتی ہے قدوس ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے یہ صفت کون سی ہوگی سلبی عزیز ہیں صفت جلالی حکیم ہے صفت جمالی چار ستے ولزی با صف المین رسولہ عموم بے ست عموم بے ست خاتم الانبیاء حضرت کی بے ست عام ہے جو اس وقت تھے اہل عرب ان کے لیے بھی بے ست تھی آپ کی اور کیا مت جتنے لوگ آئیں گے آپ کی بے ست ہے سب کے لیے ہے سمجھے گا وہ ولزی با صف المین وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے انداز وہ امی تھے نا وہ حضرات کسی مدرسے سکول میں پڑھے ہوئے نہیں تھے رسول امن ہم عظیم و شان رسول بھیجا جو ان میں یترو الََب آیات ہی فراض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیات اللہ تعالیٰ کی ایک کئی دفعہ اس کے معنی سماج ہے نمبر ایک بڑے ہم پاک کرتے ہیں ان کو نمبر دو و لم نمبر تین تعلیم دیتے ان کو کتاب کی اور حکمت کی حدیث بین قان چوتھا نمبر حکمت اور بے شک تھے قبل از بے سات ہی سری کے اندر وہ و آخری آخرین, آخرین کا پڑھے گا امیین پہ کس پہ پڑھے گا اب مانا کیا ہوگا باسکل وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر رسول بھی اور جس نے بھیجا دوسروں کے اندر کیا آخرین منا لیکن دوسروں کے اندر مانا نہ کرنا یا فی کو اجلیہ بنا لینا دوسروں کے لیے وہ تو ان کے اندر آئے تھے نا ہمارے اندر آئے ہیں ہمارے لیے رسول ہیں اے فی آخرین ہوگا نا فی لگے گا تو فی کو ذرفیہ بناؤ گے یا اجلیہ اجلیا دوسروں کے لیے بھی رسول بھیجا منہم یہ دوسرے ان پہلوں سے ہیں بیت بار اسلام کے دوسروں کے لیے بھیجا جو ان میں سے بیت بار اسلام کے لمبا ی ابھی تک یہ ان کو ملے وہ جب قرآن ناظر ہو رہا تو ہم ملے تھے ان کو ابھی تک نہیں ملے ان کو واہ وہ عالم حکمت والے ذالت فضل اللہ یہ حضور کے بے سات عامہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے دیتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ صاحب ہیں فضل بڑے کے ماصل اللہ دین لطورات مقز بین رسالت کا شکوہ حضرت کی رسالت بیان کرنے کے بعد اب مقزے بین رسالت کا شکوہ ہے مثال ان لوگوں کی جن کے اوپر تورات کا بوجھ رکھا گیا لیکن سم علم یہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی عمل نہیں کیا بوجھ تو رکھا گیا لیکن عمل نہیں کیا بوجھ رکھا گیا ان پہ تورات کا لیکن وہ گرا دیا اس کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا یعنی عمل نہیں کیا پھر نہ اٹھایا اس کو ان کی مثال کیسے جی مثال گدے خان کے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو جما ہے صفر کی کس کی جی صفر کی جمع بنانا کس کی صفر صفر کتاب کو کہتے ہیں صفر ایک کتاب کا نام بھی ہے جو اٹھاتے ہیں کتابوں کو مولانا ساج رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خانی جو عمل لا دانی نئے محقق بانش مند چار پائے برو کتاب چند جس عالم میں عمل نہیں ہے اس کو محقق ہم نہیں کہہ سکتے کیا کہہ سکتے ہیں چار پائے برو کتاب چاند وہ جانور ہیں چار پا گدا ہے جو اس کو کتابیں ہیں سادوی فرماتے ہیں یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا انادن اللہ کی عیتوں کے ساتھ وہ کون ٹٹلاتے تھے اناد ان ایمان یہودی واللہ لا یادی انجام اناد اور اللہ تعالیٰ نئی ہدایت کی توفیق دیتے ظالم لوگوں کو جب ہیں اناد کے اندر بھائی ہدایت انید, ہدایت انید کو نہیں ہوتی ہدایت انید کو نہیں ہوتی ہدایت منیب کو ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے یہ دو فکر یاد رکھنا ہے یادی الہ یا کلیا کو لیا نہاد زر ہے جی یہود کو آ فرما یو یہودیوں اگر گمان کرتے ہو کہ بے شک تم یار ہو اللہ کے نا سوائے لوگوں کے کہتے تھے نا نہو اللہ واہ دوسرے لوگ جی یار نہیں ہم یار ہیں تو یار یار کو ملتا ہے یا نہیں ملتا تو خدا کے فراق میں تم بڑے مغموم ہو گے اور خدا کو ملنے کا طریقہ کیا ہے موت کے بعد اللہ ملتا ہے مومن کی روح چلی جاتی اللہ کی زیارت کر لیتی ہے تو موت کی تمنا کرو یار کو مل لو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشین گوئی ہے کہ خبیص کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے آج کل کے یہودی کہتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں یہ چیلنج ان یہودوں کو تھا جو حضور کے وقت میں تھا یہ بھی ظاہری طور پہ کرتے ہیں اور پر آرزو کرو موت کے غرب تم سچے دعوی محبوبیت میں اور آگے پیشین گوئی ہے کہ نہیں آرزو کریں گے اس کی کبھی بھی بصبا اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھ نے بادامانوں کو اور اللہ جان تہذار کولین الموت اللہ زی تخویف و خروی آپ فرما دیجئے بے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا نہ ملا وہ تمہیں مل کے رہے گی بھاگنے نہیں دے گی پھر لوٹائے جاؤ گے وشاد اللہ کی طرف بس خبر دے گا تم کو تمہیں کہ ان آمال کی جو کرتے یا منو اس کے کنارے پہ تلے کھڑو تزہ دنیا و ترغیب للآخرة. دنیا سے محبت نہ لگاؤ آخرت کا فکر ہونا چاہیے تزہید من دنیا ترغیب لند آخرہ اور درمیان میں لکھ ترغیب صلاحت جمعہ ایمان والو جب اذان دی جائے واسط نماز کے دن جمعہ کے فصو اللہ ذکر اللہ بشتابی کرو اللہ کی یاد کی طرف کہ دوڑنا مرادنی شتابی جلدی جلدی تیاری کرو پشتاب کر طرف ذکر اللہ کے اور چھوڑ دو تم دنیاوی مشاغل یا بحث مراد فقت بہ نہیں کیا لکھ لو www .www .www. جتنی دنیاوی مشاغل ہے وہ ہاں البتہ وہ کام کر سکتے ہو جو نماز جمعہ کے مبادی میں سے ہے یعنی اذان کے بعد حسل وضو آ سمجھ کپڑا پہننا خوشبو لگانا چل کے جانا یہ اور چھوڑ دو دنیای مشاغل کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کرتے ہو فضا کوزیت اصلاح یا پوری کر دی جائے نماز تو فن تشرف لال یا عمر عبات لکھ لو امر عبات یا پوری کی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین کے اندار اور طلب کرو اللہ کا فضا تجارت کر سکتے ہو بعض آدمی یہ ہوتے ہیں وہ جمعہ کے بعد بھی تجارت نہیں کرتے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سارا جمعہ کے دن تجارت کرنا ٹھیک نہیں میں کہتا ہوں جمعہ کے بعد ضرور تجارت کرو اللہ کا حکم مانو نا فن بھی ہے وقتا وہ بھی ہے برکت ہوگی ہے وزقر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتے رہو اللہ کا بہت تنگہ تم کامیاب ہو تجارت بھی کرو خدا کا ذکر کرو ہد کار لو دل میں اب بھی تجارت کرتا ہوں کیونکہ پہلے میں دو سال خود تاجر رہا ہوں تو آپ بھی الحمدللہ میں تجارت دوائیں بناتا ہوں کوئی خمیرہ بنا لیا کوئی ماجون بنا لیا کوئی گولیاں ہیں بیچتا ہوں کیونکہ تجارت حضور کی سنت ہے بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں میں نے کہا حضور کی شان کے مناسب تھا اب وہ بکر صدیق تجارت کے اللہ کے بندے میں جو تجارت کروں میرے پاس نفع ہے یہ ہاتھ کی کمائی ہے اور بالکل پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی خوش سے برکات ہے ان نہ داود سلام یا ملبدا ہے دعود سلامی جو زرع بنا کے آپ ان ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے تو مجھے میری دوائیوں میں جو نفع آتا ہے میں اس کو بالکل طیب سمجھ کے خوشی سے کھاتا ہوں اگر دوائیاں نہ بیچوں تو پھر مدرسے کو قیامت کروں مدرسے کے پیسے کھوں گا آیات کرنی پڑے گی ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں دیہات کے اندر بہت کم ہیں میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے لیکن بتاتا ہے <laughs> بہت کم لیکن دوسرے معاملات میں اللہ تعالی برکت دے دیتے ہیں برکت ہو جاتی ہے ہم مقروض کبھی نہیں ہوتے الحمدللہ اللہ برکت دے. تو تجارت کو آپ برا نہ سمجھیں سمجھے جی کیا یہ جو بن جاؤ گے نا پڑھنے کے بعد پیر بن کے بیٹھ جاؤ ہاں عورتوں کا طویل دو عامل بن جاؤ ٹیوشن پڑھاؤ یہ غلط بات ہیں اس سے وہی تاجر بنو تو اچھا ہے ڈھاکہ کے اندر ڈھاکہ بنگال جہاں آپ تو علیحدہ ہو گئے وہاں ایک بازار کا نام تھا مولوی بازار وہاں سب مولوی تھے پڑھے لکھے ہوئے وہ تجارت کرتے تھے اور تجارت کے ساتھ کوئی نہ کو ٹائم مدرسے میں دے دیتے تھے پسار اور صبح کو دو گھنٹے پڑھایا مفت پھر تجارت کرنے شروع کر یوں کرتے تھے دیکھو جی اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ہم آحات تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ویزا تجارت ہم شکوہ ہے اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارت کو اور لاہون یا کچھ تماشا تو بکھر جاتے ہیں طرف اس کے اور چھوڑتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا بھائی بات یوں ہوئی کہ کا پڑ گیا اور کے اندر کچھ اناج کی کمی تھی اور اناج عام طور پہ آتا تھا ملک شام کی طرف سے ملک شام سے آیا قافلہ قافلے نے گھنٹی بجائی کہ ہم غلہ لے ہیں تجارت کا صحابہ کرام بیٹھے تھے خطبہ سنتے جمعہ کا اس میں سے کوئی عام صاحب ہے کرام دوڑے کہ جلدی جلدی غلہ خرید کرے ختم نہ ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ دیکھو بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں مجھے بڑا اشکال ہوا ابتدا کے اندر کہ یہ کیا بات ہے جمعہ کا خطبہ سننا تو فرض ہے بھائی عید کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے آدمی نہ سنے تو اتنی گرفت نہیں ہے جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتا ہے اور ہے بھی کیا فرض ہے خطبہ پڑھنا بھی فرض سننا بھی فرض ایک تو فرض کی کی چھوڑ دی خطبہ پھر بھاگ جو گیا خطبے کے بعد جلتی کیا ہوتی ہے نماز ہوتی ہے نماز کی فکر بھی انہیں نہ کی یہ بڑا اشکال تھا میرے سامنے تو پھر میں نے ایک دو تفسیروں کے اندر دیکھا اشکال حل ہو گیا یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ بعد میں ہوتا تھا پہلے ابتدا کے اندر جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا با... جیسے عید کا بعد میں ہوتا ہے حضور نے نماز پڑھا لی تھی اور نماز پڑھانے کے بعد کیا خطبہ پڑھ رہے تھے خطبہ جمعہ ہوتا تھا بعد میں اور اس وقت فرض بھی نہیں تھا خطبہ کا پڑھنا محض مستعب سنت تھا آپ بعد ہی سمجھ ہاں یہ ختم ہو گیا ورنہ صحابہ کیسے بھاگے لکھتے جب دیکھتے ہیں تجارت کو یا کچھ تماشا بکھر تو اس کی طرف چھوڑتے تو جو کھڑا ہوا پر میں ما اند اللہ وہ ثواب کے اللہ کے ہاں بہتر ہے کسی کھیل تماشا سے اور تجارت سے واللہ و اللہ خیر